أما بعد فأعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يبعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم آپ خالی جگہ ذرا پور کر کے بیٹھ یہ سب سے بڑا قصور آپ لوگوں کا ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں کھلے اور پھر جو پیچھے آنے والا اس جگہ نظر آتی ہے تو وہ آگے آتے ہیں پہلی زیادتی آپ کی طرف سے ہوتی ہے ہم آنے والے کو تو ڈانٹتے ہیں لیکن جو صاحب اپنی اپنی مرضی سے کھلا چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں خالی جگہ آپ چھوڑتے کیوں ظاہر آپ کو صف کی محرومی ہو جاتی ہے جو نماز پہلی صف کی ہے وہ دوسری کی نہیں جو دوسری کی ہے وہ تیسری کی نہیں اور جو تیسری کی ہے وہ چوتھی کی نہیں نماز کا جب جو ہے وہ صفوں کی ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے ارشاد میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری غلامی کریں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ساری چیزیں اللہ کی فرمامردار ہیں اللہ کے احکامات بجال آ رہے ہیں پھر ان تمام میں سے صرف جنوں انسانوں کے لیے یہ جو عبودیت ہے اس کو مخصوص کیوں کیا گیا کہ صرف میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ میرے غلامی وما خلق الجن والنس اللہ یعنی فرمایا میں نے تمام مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری غلامی کریں بلکہ کہا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اور کوئی مقصد نہیں اللہ جب آتا ہے تو یہ حسر ہے ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے جیسے فرمایا لا الہ اللہ کے ساتھ پھر اللہ کل کوئی ہے ہی نہیں مثلاً یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب چیئرمین ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی چیئرمین ہو اس میں ان کی چیئرمین ہی کی نفی نہیں لیکن اس چیز کی بھی نفی نہیں کہ کوئی اور چیئرمین نہیں ہے فلاں صاحب ایم ایل اے ہے تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ دو سو چالیس اور ایم ایل اے بھی ہوں لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے سوا کوئی ایم ایل اے نہیں ہے تو ایک تو ان کی وہ جو عہدہ ہے یہ جو ان کا معاملہ ہے وہ خاص ہو گیا دوسرا باقی ہر چیز کی نفی ہو گیا میں نے جنور اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری غلامی کرے وبا خلاق تو جنہ والی انسان گویا یہ غائط تخلیق یہ مقصد ہے باقی ساری چیزیں اس مقصد کے لیے ممد و معاون ہیں اور اس کی ضروریات ہیں جیسے طالب عرض کیا جا چکا کہ آپ کا مقصد ہے حج کرنا اور حج کرنا بھی مقصد نہیں ہے بلکہ اس حج سے رب کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے حج مقصد نہیں حج ذریعہ ہے اس مقصد کے حصول کا اس کے لیے آپ نے گاڑی لی اب گاڑی ضرورت ہے حج کی حج ضرورت ہے رب کی رضا کی گاڑی ضرورت ہو گئی حج کی پٹرول ضرورت ہو گیا گاڑی کی اب یہ ضرورتیں بڑھتی چلی جائیں گی لیکن یہ ساری ضرورتیں جو وائط تخلیق ہے جنوں کا اور انسانوں کا وہ ہے عبودیت غلامی اس کے لیے ظاہر ہے پھر جینا بھی پڑے گا غلامی کرنی ہے تو جینا بھی پڑے گا جینا ہے تو کھانا بھی پڑے گا کھانا ہے تو کمانا بھی پڑے گا یہ ساری پھر اس کی ضروریات ہیں مقاصد نہیں ہے اللہ بات ہے کہ آج تمام دنیا کی طرح مسلمانوں کا بھی یہ گھر بنانا یہ پیسہ جوڑنا یہ پھر پلاٹ بنانا اور یہ ہمارے مقاصد بن گئے ٹارگیٹس بن گئے یہ ٹارگیٹ نہیں بندہ مومن ان میں سے بھی رب کی رضا کماتا ہے جسے حضور نے فرمایا جو بیوی کے منہ میں لکما بھی دیتا ہے تو صدقہ دیتا ہے صدقے کا جلد ملتا ہے اس یہ فرق کافر اور مومن کے درمیان کافر کا یہ مقصد ہے دنیا اور مومن کی یہ ضرورت ہے اور ضرورت ضرورت کی حد تک ہوتی ہے جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے باتھ روم جانا آپ کی ضرورت ضرورت پوری ہوگی آپ آ جاتے وہیں بیڈ لگا لیتے ہیں آپ دنیا ضرورت ہے کراچ کے ساتھ انبیاء نے کراچ کی ہے نا کے ساتھ لیکن ان کے دل کہاں اٹکے رہتے تھے میں اس دن اس شخص کو اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دوں گا جس دن سوائے عرش کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹتا ہے وہ جاتا ہے کماتا ہے دیاری لگاتا ہے لیکن ایسے ہی جیسے مچھلی پانی میں سے نکال لی جاتی ہے اور بےتاب رہتی اسے سکون تب ملتا ہے جب وہ اپنی اصل جگہ پہنچ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک تو ہوتا ہے نوکر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ ساری مخلوق اللہ کی خدمت بجال آ رہی ہے اس کے احکامات بجال آ رہی ہے اس کے لیے کل لہو قانتون پھر صرف ابد جو ہے وہ بندوں اور جنوں کو کیوں کہا ان سے عبودیت کا مقصد کیوں رکھا گیا تو آپ نے فرمایا دیکھو ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام نوکر کی جو کا جو جاب ہوتا ہے جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ معین ہوتا ہے مثلا ایک آدمی آپ نے باورچی رکھا وہ آپ کا نوکر وہ باورچی باورچی خانے سے متعلق آپ کے احکامات بجال آنا اس کی ذمہ داری ہے وہ سبزی بھی خریدنے جائے گا مسالے خریدنے جائے گا چولہا ٹھیک رکھے گا کچن صاف رکھے گا آپ کو وقت پر پکا کے کھلائے گا لیکن آپ کے کپڑے استری نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ کا اس کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باورچی خانے کا انتظام کرے گا وہ آپ کا باورچی ہے ڈرائیور نہیں ہے یا کل کراں آپ اس کو رکا دے کر کہیں کہ فلاں جگہ دے کے آؤ وہ چلا جائے تو اس کی مہربانی ہے اگر وہ اڑ جائے تو آپ ضابطے کے تحت قانون کے تحت اسے تقاضا نہیں کر سکتے اسی طرح اگر کسی کو کسی نے باغبان رکھ لیا ہے مالی رکھ لیا ہے تو اسے کچن کا کام نہیں لے سکتے ڈرائیونگ کا کام نہیں لے سکتا آپ نے فرمایا باقی تمام مخلوقات کا جاب معین ہے جس کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ وہ کرتا رہے اور انسان کی کوئی معین ڈیوٹی نہیں جو حکم رب دے وہ بجا لائے گا وہ آر نہیں سکتا کہ نہیں جی میں تو مالی ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا تم صرف غلام اور غلام کو بعض دفعہ اپنے آقا کا پاخانہ بھی صاف کرنا ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ اس کی پنگ سجا کر کسی مجلس میں اس کی نمائندگی بھی کرتا ہے کہیں تو وہ اس کے سامنے سر ڈالے ہوتا ہے اپنے آپ کو بالکل جلیل کر کے اپنا ماتھا اس کے سامنے ٹیکے ہوئے ہوتا ہے اور کہیں وہ پنگ سر پر جما کر اس کے احکامات کو بجا لا رہا ہوتا ہے اس کا وہ ایسرائے ہوتا ہے اس کے احکامات کی تنخیص کر رہا ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو بنا ہوتا ہے گویا باقی ہر چیز کی کاٹریٹ جو ہے وہ معین ہے سورج کی ایک ذمہ داری لگ گئی ہے قیامت تک اسے یہی ذمہ داری لی جاتی رہے یہاں تک کہ فرشتوں کا بھی معاملہ یہی ہے جو رقو میں ہے وہ قیامت تک رقو میں ہے جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہے جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں ہے لیکن یہ بندہ مومن ہیں کبھی یہ مسجد میں رو رہا ہوتا اور کبھی گھوڑے کی پیٹ پر صحراؤں میں دوڑ رہا ہوتا ہے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جسے پہلے بار کیا جا چکا ہے کہ جب رستم نے جاسوس بھیجے حضرت صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب عراق فتح کر کے ایران کی طرف بڑھے تو دریا کے کنارے انہوں نے دجلہ کے اس طرف کر کے لگائے ہوئے تھے اپنے خیمے اسلامی لشکر کے تو اس نے جاسوس بھیجے کہ جا کے کچھ کمزوریاں اس لشکر کی ویک پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کر کے لاؤ کہ ان کے اندر کیا کمزوریاں ہیں کیا خامیاں ہیں تاکہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا تو آج تک دنیا نے دو قسم کے انسان دیکھے تھے ایک تو راہب تھے جو سبز گاس پر پاؤں رکھ کے نہیں چلا کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے مر جائے گی اور جسے کہتے ہیں کہ جی چیمٹی کو بھی نہیں مارتے ایک وہ راہب ایک وائٹی یہ تھی انسانوں کی دوسری وائٹی تھی جنگجو بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے تھے عورتوں پر بھی رحم نہیں کرتے تھے بوڑھوں پر بھی رحم نہیں کرتے تھے وہ نیر ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی کوئی رحم نہیں آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا یہ دو وائٹیاں آج تک دنیا نے دیکھی اس نے جا کر جو رپورٹ دی اس نے کہا کہ یہ وہ انسان ہیں جن کے اندر یہ دونوں چیزیں ایک آدمی کے اندر دونوں چیزیں اس نے کہا ہومرہ دان بھی وہ فرسان پہ نہار وہ راتوں کو راتوں کی طرح بلک بلک کر روتے اور دن کو گھوڑے پہ کے جناب وہ جھمجھو ان کی جھو نہیں بدل جاتی ہے صبح پتہ نہیں چلتا یہ وہی ہے جو رات کو رو رہا تھا بلک رہا تھا کسی کے ڈر سے کسی کے خوف سے دن کو یوں پتا چلتا ہے کہ کسی کا خوف ہی نہیں ہے تو بندہ جو ہے بندہ ہے مومن اس کی کوئی معین ذمہ داری نہیں ہے یہ نہیں فرمایا میں نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ نماز پڑھیں اللہ کہتا نماز تو ساری مخلوق پڑھ رہی ہے کلن کا دالما سلاتا ہوا ہر پرندہ اپنی نماز کو جانتا ہے اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے کہ اس کی کون سی تصویر اس کے ذمہ لگی ہوئی اس کی ذمہ داری اسی طرح یہ نہیں فرمایا میں نے صرف روزے کے لیے پیدا کیا میں نے صرف غلامی کے لیے پیدا کیا اور غلامی یہ ہے کہ جس وقت جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس وقت اس حکم کی پیروی کرو رب کی رضا تمہیں مل جائے گی آپ دیکھیں اگر آقا یہ کہتا ہے غلام کہ بھائی ذرا پانی پلانا اب وہ غلام صاحب جو ہے وہ چائے بنانے لگے انہوں نے پانچ سات مثالے بھی ڈال دیے اس کے اندر زنجبیل بھی ڈال دی فلاں بھی ڈال دی افلاں بھی ڈال دی بہترین چائے بنا کے لائے تو آقا راضی ہو جائے حالانکہ انہوں نے ٹائم بھی زیادہ خرچ کیا ہے مٹیریل بھی زیادہ خرچ لیکن مالک نے پانی مانگا تھا چائے نہیں مانگی اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے ٹائم زیادہ خرچ کیا ہے اور تکلیف کاٹی ہے اور چائے لے کر آئے وہ یہ کہے گا میں نے پانی مانگا تھا اس وقت مجھے پانی کی ضرورت کو میں نے کیا جب آپ سفر میں نماز کثر کر دی گئی ہے تو دو رکاط میں رب کی رضا ہے چار میں نہیں حالانکہ آپ نے ٹائم بھی زیادہ خرچ کیا چار سجدے زیادہ کیے دو رقو زیادہ کیے لیکن آپ کی وہ دو بھی نہیں ہوئی اب آپ کو دو پڑھنی پڑے گی مطالبہ دو کا جو تقاضا اس وقت کیا جا رہا ہے اپنے نفس کے اندر یہ مت سمجھو کہ یہ تو ذرا معمولی کام ہے مجھے تو ذرا دب کے کرنا چاہیے یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے یہ ہمیشہ بڑی بڑے اسٹریٹجک انداز میں کام کرتا ہے سیمپل لیتا ہے شخصیت کا دیکھتا ہے اس کی کمزوریاں کیا ہیں یہ گناہ سے مرتا ہے تو گناہ سے مارو اور اگر نیکی سے مرتا ہے تو نیکی سے مارو وہ دیکھتا ہے یہ کس سے مرتا ہے جب دیکھتا ہے اس کے اندر نیکی کی طرف بہت زیادہ ہے گنا تو یہ کرے گا نہیں یا گنا کے لیے مجھے زیادہ محنت کرنی پڑے گی البتہ نیکی کے لیے صرف مجھے ایک بٹن پش کرنا پڑے گا اور یہ رب کی رضا سے محروم ہو جائے گا اسے وہ نیکی سے مارتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں یہ جو تم کر رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں اللہ اتنی بڑی ہستی ہے اس کے اتنے تیرے اوپر احسانات ہے تو صرف یہ کر رہا تجھے تو ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے اگر تو نے صرف یہی کیا تو باقیہ انسانوں میں اور تیرے اندر فرق کیا ہے تو, تو بڑا نیک ہے پہزدار ہے متقی ہے تجھے یہ کرنا چاہیے بس وہ آدمی کو تراکی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے پھر اس نیک ایک اب جب وہ زیادہ ٹائم اس پر خرچ کرے گا تو جو دوسرے مطالبے لازمن ان میں سے ٹائم ادھر دے گا نا ایک آدمی اس کو آٹھ سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہے وہ کسی کو انتہائی اہم سمجھ کے سارا ٹائم اگر وہ میتھس کو دے دیتا ہے یا سائنس کو دے دیتا ہے تو باقی کا بیڑا غرب کر کے ہی دے گا نا باقی سبجیکٹ کا اس نے وقت دیا نا ان میں کمزور ہو جائے گا لہذا وہ ایک کی طرف لگا دیتے بس یہ کرتے رہو اسی میں تمہاری نجات اسی میں تمہاری بہتری حالانکہ بہتری اللہ کے تقاضے میں ہے وہ اس وقت تم سے کیا طلب کر آپ دیکھیں جب آپ حج پر جاتے ہیں وہاں آپ کو کیا سبق مل میں کہتا ہوں نا کہ ہم عام طور پہ بغیر سوتے سمجھے کام کیا کرتے عبادات کے اندر بھی جو درس ہے ہم وہ لیتے نہیں ہمیں تو اس نمبر پلیٹ سے حاجت ہوتی ہے کہ پتہ چل جا کہ فلاں صاحب آج ہیں یا الحاج ہیں روزے کا کیا سبق ہے حج کا کیا سبق ہے نماز کا کیا سبق ہے یہ فورسز ہمیں کیوں کروائے جا رہے ہیں اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں آپ دیکھیں آپ سے کہا گیا کہ عرفات میں جاؤ اب عرفات میں کیا میری ریت ہے کیا عرفات کے میدان ہے میں اللہ کا گھر کہاں ہے ہجر اسود کہاں ہے مقام ابراہیم کہاں ہے آب زمزم گمزم کا ہے اس وقت ان میں رہو گے تو تمہارا حاج نہیں ہو یہ وہ جگہ جس کو دیکھنے میں کیا بھی سواب ہے صرف دیکھتے رہو تو بھی سواب پھرتے رہو تو سواب نماز پڑھتے رہو تو سواب تھک جاؤ تو بیٹھ کے اسے دیکھنا شروع کر دو وہ بھی سوال بہت عمارت ہے دنیا کی کہ جسے دیکھنے سے نظر ملتا ہے اور ایک نماز کی لاکھ نماز ایک رکعت نماز نفر جو ہے ایک لاکھ نماز کے برابر اور دو رکعت آپ نے پڑھی تو دو لاکھ کے برابر اب کہا یہ گیا کہ اس میدان میں جاؤ تو کہا کہا یہ ہے تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ہجری عصمت کے سامنے رہو اور یہاں نفل پڑھو اور مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو اب حکم یہ ہے کہ وہاں جاؤ میدان یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی جگہ اہم نہیں ہے اہم صرف اللہ کا حکم ہے رات منا میں گزارنا واجب ہے جو بیت اللہ میں آ کر ساری راستواس بھی کرتا رہا ہے اس نے واجب چھوڑا ہے گناگار ہوا ہے اہم اللہ کا حکم جس وقت جو تقاضا کیا جا رہا ہے وہ پورا یہ حدیث بارہا بیان کی جا چکی ہے کہ تین اصحاب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو کے پاس حضور کی شبروس جو ہیں آپ کے اس سے متعلق تفصیلات جاننے کے کیا اس کی پیروی کر سکے تو پوچھا حضور روزے کس ترتیب سے رکھتے ہیں انہوں نے ترتیب بتا دی کہ جنہیں رات کا روزہ رکھتے ہیں اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں اور آیا میں بیج کے روزے رکھتے ہیں پھر انہوں نے پوچھا سونے کی کیفیت رات کو سوتے کتنا عبادت کرتے ہیں ساری رات کرتے ہیں یا سوتے بھی انہوں نے کہا کہ پہلے پیر آرام کرتے ہیں اور تیسرے پیر اس کے حضور عبادت کرتے ہیں اب ان میں سے ایک صاحب نے یہ کہا کہ چلیے حضور کو تو اتنا کفایت کرتا ہے وہ تو نبی ہیں ان سے تو گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے ہم تو گناگار لوگ ہیں حضور وقفہ دیتے ہیں روزوں میں خدا کی قسم میں زندگی بھر روزے میں وقفہ نہیں دوں گا ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا دوسرے نے کہا کہ حضور تو آرام کرتے ہیں انہیں کرنا چاہیے رسول اللہ کے نبی ہیں بلند مقام ہیں لیکن اللہ کی قسم میں ساری رات نہیں سویا کروں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں زندگی بر شادی نہیں کروں گا اور اللہ کی یاد میں زندگی گزار یہ ساری نیکی کی قسمیں ہیں نا ماشاءاللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے واپس تو آپ کی زوجہ نے ان اصحاب کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا اس طرح آئے تھے اس طرح پوچھا میں نے یہ بات بتائی اور انہوں نے پلٹ کر یہ بات کہی اور چلے گئے آپ نے بلوایا ان کو بلوا کے باقاعدہ کہا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے یہ یہ یہ قسم کھائی ہے یہ بات کہی ہے ان کا جی آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا آپ کا کم مین اللہ میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر لگتا ہے میں کوئی بے خوف نہیں ہوں جو جس کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے لہذا آپ دیکھیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بدو کا انتظار کیا کرتے تھے کہ وہ بدو آئے اور پھر وہ حضور سے سوال کیا کرتا تھا اور ہم اس سے حضرت خود یہ حضور کے پاس رہتے تھے آپ کے مقام کو سمجھتے تھے لہذا ڈرتے رہتے تھے کوئی مستعفی نہ ہو م. بدو صاحب کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا اب وہ آ کر اسی کیفیت میں سوال کرتا حضور نے فرمایا میں بار جو ہونے اللہ کی قسم نہیں بیٹھوں گا بتائیے آپ میری بات کا جواب دیں تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ کا نبی ہوتا ہے بے خوف نہیں ہوتا یہ وہ بے خوف ہی نہیں ہے جو دنیا میں ڈرتا ہے وہ آخرت میں نہیں ڈرے گا وہ ہے لا خوف علیہم آپ نے فرمایا دنیا کا ڈر اور آخرت کا ڈر اکٹھے نہیں ہوں گے جو دنیا میں ڈرا اللہ سے وہ آخرت میں بے خوف ہوگا اور جو دنیا میں بے خوف رہا وہاں وہ پھر ڈرے گا دنیا کا رونا اور آخرت کا رونا دونوں کبھی بھی نہیں جڑیں گے جو دنیا میں اللہ کے خوف سے رویا وہ آخرت میں نہیں روئے گا اور جو دنیا میں نہیں رویا وہاں وہ اتنا روئے گا کہ اس کے گالوں میں نشان پڑ جائیں گے گوشت کر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی لیکن میں روزہ رکھتا ہوں تو درمیان میں وقفہ بھی کرتا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں تو میں سوتا بھی ہوں اور نے میری سنت ہے من راہ بان سنت ہی فلح جس نے میری سنت کو ناپسند کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میری امت میں سے نہیں یہ سبق تھا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تمہارے لیے معیار جو اللہ نے رکھا ہے کہ کتنا نیک بننا ہے وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ تم نیک نہیں بن سکتے اس سے آگے بڑھو گے تو جو ایمان ہے اس کو بھی ختم کر دو آپ دیکھیں نا ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ دو سو بیس وولٹ لیتی ہے آپ علی مزے میں آ کر اس کو چار سو چالیس کر دیں گے تو کیا کریں گے جلا دیں گے اس کو تمہیں جو کہا گیا اس جو معیار دیا گیا جو نمونہ دیا گیا آپ نے درزی کو دیا میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ آپ نے ایک کپڑا دیا اس میں آپ کے جو بازو کی لینتھ ہے وہ آپ نے معین کر کے اسے بتا دی کہ بھائی اتنے سینٹی رکھنی اس نے دیکھا کہ کپڑا تھوڑا زیادہ ہو گیا تو خام کا ضائع چلا جائے گا اس نے چار سینٹی لمبی کر کے آس کپڑا بچایا نا اس نے لیکن نتیجہ کیا نکلے گا جو ناپ آپ دے کر رائے سے معاملہ اس سے بڑھ گیا نا جو ناپ آپ کو اللہ نے دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس سے تو بڑھ جاؤ گے نیک بننے کے چکر میں ان کا سنتی فمن راہبان سنتی فلئی سمنی لہذا جس وقت جو تقاضا کیا جا رہا اس وقت وہ اہم جب کہا گیا نکلو اس وقت رکنا نفاق کہاں سے نکلو مدینے سے نکلو انفیرو اللہ تن پھر واضح تم آزاد عظیمہ نہ نکلو گے تو تمہیں آزاد عظیم ہوگا اس وقت مدینہ چھوڑنے میں ثواب ہے اب کہا گیا کہ دن بھر کیا وہ کھانا نہیں ہے غروب آفتاب تک غروب آفتاب کے بعد آپ جتنا لیٹ کر رہے ہیں آپ گناگار ہو اس لیے کہا کہ روزہ مکر ہو گیا آپ نے حکم توڑ دیا نا حکم کیا تھا غروب آفتاب تک تو آپ نے اپنی مرضی کی ہے چاہے نیکی کی لالچ نے کی ہے لیکن کی تو اپنی مرضی ہے اللہ کے حکم تو نکل گئے نا لہذا جتنا کہا جائے اتنا کرو جس طرح بدی کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے نا انسان کے اندر اور انسان تمام حدوں کو توڑ کے گنا کا ارتکاب کر لیتا ہے اتنی ہی خطرناک نیکی کا اشتہار بھی ہے نیکی کا جذبہ بھی اسی طرح مشتعل ہوتا ہے بدی کے جذبے کی طرح لہذا اللہ نے ضرورت محسوس کی کہ نیکی اور بدی ان کے معیار کے لیے ایک شخصیت دی جائے کہ نیکی کا جذبہ مشتعل ہو تو محمد کو سامنے رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کیا کیا بس اتنا مطلوب ہے لہذا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں ہر کوئی پریکٹس کر سکتا یہ کہہ دے کہ جی اللہ نے میرے ذمہ لگایا حضور کو فالو کرنا اور میں حضور کو فالو نہیں کر سکتا یہ بڑا مشکل حضور کا اپنا خطبہ ہے اور آپ نے یہ غزوہ تبوک میں دیا ہے جب آپ لے کر گئے تیس ہزار صحابہ کو تبو کے میدان میں شام کی بارڈر پر تو وہاں آپ نے خطبہ جو دیا اس میں آپ نے ارشاد فرمایا خیر الحد یہ مت تو بے بہترین کریکٹر وہ ہے جس کو پریکٹس کیا جا سکے بہترین رستہ وہ ہے بہترین کردار وہ ہے جس کو صرف آدمی سن کے وان کر کے چھوڑ دے آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا اور نبی آئے ہیں آپ کے فائدے کے لیے کہ آپ کو رستہ بتائیں نجات کا تم چلو اور نجات حاصل کرو صرف واوہ کروانے تو حضور تشریف نہیں آئے یہ سراطے مستقیم ہیں اس میں کبھی نہیں ہے یعنی یہ رائٹ سائڈ میں بھی جکا ہوا نہیں ہے نیکی کے لیے کہتے نا رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی اس استعمال ہوتی رہی ہمارے یہاں تو یہ رائٹسٹ بھی نہیں ہے یہ اس طرف بھی جھکا ہوا نہیں ہے اگر اس طرف بھی جھکا ہوا تو مستقیم تو نہ ہوتا ٹیڑھا ہوتا لہذا رائٹ سائڈ میں بھی گھوم جانا جذبہ نیکی میں حضور کے کردار کو کراس کر جانا پاس کر جانا یہ بھی ٹیڑھا پن ہے یہ رائٹ سائڈ میں رائٹ ڈائریکشن میں سرات مستقیم کو گھما دینا یا خود اسے نکل جانا خیر الحد یہ مت تو آدمی اپنے علاج کے لیے اگر کوئی چیز کوئی آدمی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی چیز خود سے تجویز کر لیتا ہے تو وہ کسی دوسرے کے لیے اسوا نہیں ہوتی اور کسی کے اللہ کے نزدیک ہونے کا اور تقرب حاصل کرنے کا یہ نشانی بھی نہیں ہے کہ جی فلاں مشکل کام کرتا لہذا وہ ولی اللہ ہے اللہ کا حکم پورا کرنا اللہ کی ولایت کے حاصل ہونے کا ذریع ہے وہ حکم آسان ہے یا مشکل ہے اب ہمارے یہاں جو واقعات ملتے ہیں کہ فلاںان صاحب دس سال تک ایک ٹانگ پر آپ کی نمازیں کدھر گئے جگر معاملات بیواؤں کی سرپرستی یتیموں کی کفالت وہ سارے اس طرف کے اوقات ادھر دے دیے کوئی لٹک سکتا ہے یا نہیں لٹک سکتا اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کو کوئی پریکٹس کر سکتا ہے ہم نے ایسے ہر کوئی سن کے گئے گا سبحان اللہ بڑھیا محنت کی نے آپ نے چکی یہ محنت کر سکتے کو کے دکھائے موٹے عرصے سے ہی کے دکھا دے کچھی کہاں تو چھوڑی تو پھر سنانے کا فائدہ کیا ہوا کہ پھر ہمارے طواف کرو آ کے اس کا مقصد تو یہی اگر کر نہیں سکتے ہم جاتے نہیں بن سکتے تو ہمارا طواف کرو پھر وہ جو فٹ پا پہ بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھیے جو راتوں رات تقدیر بدلتے ہیں، سنگ دل معبوب قدموں میں ہیں جی تمنا آپ وہ کیسی جو پوری نہ ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس چلے گئے آپ وہ کہیں گے جناب شیر کی ہڈی ہو کلو کا خون ہو ہرن کی چربی ہو اور وہ بھی کالا ہرن ہو اور جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں نا شمشان گھاٹ وہاں رات کو تیسرے پیر بیٹھ کے تو یہ لکھنا ہے تو اس کا باپ بھی نہیں یہ کر سکتا شمشان گھاٹ میں تو دن کو بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں چڑیلے ہوں گی جی بھوت ہوں گی جی بدرویں ہوں گی جی کیا ہوگا اور شیر کی ہڈی اب کیسے کنفرم ہو گئی ہڈی شیر کی ہے کہ نہیں اس پہ لکھا تو نہیں ہوتا کوئی جیسے سونے کا لکھا ہوتا بائیس کرٹ کا چوبیس کرٹ کا ہڈی پہ تو کوئی نہیں لکھا ہوتا آدمی کہتا ہے سرکار میں نہیں کرتا کہتا ٹھیک ہے نکالو پھر چار ہم کر دیں گے اگر اللہ نے ہمارے ذمے حضور کو فالو کرنا لکھا ہے اس کی کوئی حکمت تھی اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی کام کیا تو یہ دیکھ کر کیا کہ میری امت کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی اور امت نبی بھی آپ نے عام آدمی کی استطاعت کو سامنے رکھا ابو بکر صدیق کی استطاعت کو سامنے نہیں رکھا اندازہ کرے کتنا رحم ہے لَقَدْ جاپ امر رسول امن عَزِيزٌ عزیز ال علیہ کسی حکم سے تمہیں تنگی ہو جائے نبی کو نیند نہیں آتی ساری رات وہ تو تمہارے لیے ڈسکاؤنٹس مانگتا ہے کنسیشنز کے لیے جھگڑتے ہم سے عزیز ان علیہ تم جس کام سے تمہیں تکلیف ہوتی ہو بڑا شاپ گزرتا انہیں بہت بھاری ہوتا ہے حریض ان جو بھی اچھی چیز ہمارے پاس دیکھتا ہے تمہارے لیے ضد شروع امتی امتی بل مومنی روف رحیم ایک آدمی کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے دوسرے کے پاس مسدا ہے کوئی 82-84 ماڈل اب وہ مرسیڈیز والا کلی دبا کے بگاتا چلا جا رہا ہے وہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھائی یہ پیچھے پہنچ رہا نہیں پوچھ رہا لیکن جو آدمی کافلا لے کے چلتا ہے اگر اسے کافلا لے کر چلنا ہے تو جو سب سے ماٹھی گاڑی ہے نا اس کے کافلے کے اندر اس کی رفتار سے چلے گا تو کافلا کٹھا رہے گا بھرنا بچھڑ جائے کوئی گاڑی چار کلومیٹر میٹر آ 10 کوئی دس آ حضور پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا یہ امت کو ساتھ لے کر چلنا لہذا جو ماٹھا مسلمان تھا عام مسلمان کی استطاعت کو سامنے رکھ کہ حضور نے آمال کیے ہیں ہے جو کہے کہ میں آج رکاوٹ نہیں پڑھ سکتا تھا فلاں صاحب نے ایک رات میں دو قرآن ختم کر دیے پچاس ہزار نفل پر دیئے یہ نہیں ہو سکتا بس. کوئی کہہ سکتا میں کر سکتا ہوں نہیں ہم وعدہ کر سکتے بڑے نیک بندے سر بڑیا محنت کیتیاں بس عمل نہیں کر سکتے لیکن حضور کا سو آٹھ وقت نماز کون ہے تو میں نہیں کر خیر الحد یہ بہترین تریکٹر وہ ہے جس کو پریکٹس کیا جا سکے جس کی پیروی کی جا سکے صرف سن کر وعدہ کر دیا جائے تو آپ کی نجات کا تو اس باعث نہیں بنے تو بات چاہ رہی تھی کہ مسلمان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ معین ایک ذمہ داری نہیں ہے نوکر کی طرح کہ جی یہ کام کرنا ہے بس اسی کام پہ ڈٹ جائیں اور اگر مالک دوسرے کام کے لیے کہتا تو آپ آر نہیں سرکار میرا جو آپ کا کنٹریکٹ ہوا تھا وہ تو باورچی کا ہوا تھا میں یہ ڈرائیور والا کام نہیں کروں گا اس کے لیے آپ ڈرائیور رکھیں یا ایکسٹرا تنخواہ دیں گے اس کام کی آپ کا جو پہلا میرے ساتھ جو وعدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں باورچی کا کام کروں گا آپ مجھے اتنی تنخواہ دیں گے دوسرے جاب کو اگر آپ نے اس کنٹریکٹ میں شامل کرنا ہے تو میری تنخواہ بڑھائیں گے بندہ مومن اس سے کیا تقاضا ہے کہ جو حکم تمہیں رب جس وقت دے وہ پورا کرو تمہارا کوئی مہین جاب نہیں ہے نہ تم بورچی ہو نیرے نہ تم مالی نہ صرف نماز تمہارے ذمہ لگے نہ صرف روزہ لگایا اور بھی ذمہ داریاں لگی معاشرے کے اندر فلاح کے کام ہیں لوگ بھوکے ہیں بیوائیں ہیں یتیم ہیں ان کی کفالت بھی تم نے کرنی ان کے لیے بھی تم نے کمانا ہے صرف اپنے بچوں کی سوچ سوچ کے نہیں کمانا کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو یا کسی نے ہمارے یہاں گاؤں میں مرغیاں وغیرہ پالا کرتا ہے نا تو بیماری لگتی ہے مر جاتی ہیں فرح. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے کاروبار کے اندر اپنی ان مرغیوں میں کسی اور کی نیت بھی شامل کر دیں آپ کے مقدر میں نہ ہوئی اس کے مقدم سے تر جائیں اگر کاروبار جمتا نہیں ہے تو کسی دیوا کسی یتیم کی نیت ساتھ شامل کر لیں آپ کے مقدر میں نہ ہوا اس کے مقدر سے جم جائے جس وقت جو تقاضا ہو کسی وقت چار رکعت کا تقاضا ہے کسی وقت دو رکعت کا تقاضا ہے چار کے وقت دو کرو گے تو گناگار دو کے وقت چار کرو گے تو گنا گار اس کے لیے ہمیں احکامات کون دے گا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہم سے تو بات نہیں کرے گا نا کفار کو یہ بات بڑی چبھتی تھی لا لاہ اللہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا دیکھنا کسی آدمی کے تھرو کسی نے قرضہ مانگا تو آپ کہتے ہیں کیوں کہ مجھ سے بات کرتے اس کو شرم آتی ہے آپ کو آگے کیوں کیے اس کو قرضہ چاہیے اسے میرے پاس جو شرائط میں اس کے ساتھ طے کر سکتا ہوں وہ آپ کے ساتھ نہیں طے کر سکتا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ درمیان میں بندے کو کیوں ڈال رہا ہے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا لو لا یو کر لیں منہ ڈائریکٹ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا تو اللہ ہم سے تو ڈائریکٹ بات نہیں کرے گا اور یہ بھی اللہ کا رحم ہے اللہ کا احسان ہے ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سن سکیں اس کی تجلیات کے ارتقاض کو جھیل سکیں ہمارا تو بلڈ پریشر ہی کنٹرول میں نہیں رہتا خاک ہو جائے گیارہ ہزار کی بجلی ہوتی ہے اس کو چھوڑے دو سو چالیس میں مر جاتا ہے وہ کنسٹریشن لوہن قرآن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن لیا ہے تو وہ جو پیریڈ ہوتا تھا جب اللہ کے ساتھ حضور کا رابطہ وہی کے ذریعے ہوتا تھا تو ایک قیامت گزرتی تھی حضور کوئی آسان کام نہیں حضرت سے زید ابن حادثہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو زید بن محمد کہلاتے تھے کسی زمانے میں لیٹے ہوئے تھے حضور کے ساتھ گرمی کا موسم تھا دوپہر کا وقت تھا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی حضرت زید رضی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی پہ تھی اچانک وہی شروع ہو گئی میں نے کہا نا کہ نبی کا دل ہاٹ لائن پہ ہر وقت جیسے فیکس ہے نا آپ سوئے ہوئے فیکٹس آن ہے جب بھی کوئی پیغام آئے گا وہ وصور کر لے گی نبی کا دل رات کو سوتے بھی جاپتا رہتا تھا وہی کا شروع ہوا دل نے لینا شروع کر دیا آن ہے لائن پہ وہی شروع ہوئی تو حضرت زیاد فرماتے ہیں کہ مجھے یوں پتا چلا کہ پہاڑ ہے جب وہ جو بہت کا وہ میری آ گیا ہے میری پنڈلی کے اوپر اور میری پنڈلی جو ہے وہ ریزا ریزا ہو جائے اس قدر بوجھ حضور نے شخص فرمائی کے اپنی پنڈلی ہٹا لی ایسا بارہ ہوا کہ اونٹنی پہ جب وہی کا نزول ہوا آپ اونٹنی پہ سفر کر رہے وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو اونٹنی دھم سے بیٹھ گئی اور اس نے اپنی گردن بھی زمین پر کتنا لڈو جانور ہوتا ہے اونٹ کتنا وہ بوجھ لیتا ہے جسے کہتے ہیں بیس کا برڈن وہ تو جانواری ہی لینے والا ہے لیکن وہی آپ اندازہ کریں کہ وہ نہ صرف بیٹھ جاتی تھی دھم سے اس کی ٹانگوں میں طاقت نہیں رہتی تھی بوجھ کو سہارنے کی بلکہ گردن بھی ڈال دیتی تھی زمین پر یہ اس کی انتہائی بے بسی کی کیفیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس حالت میں بھی اس کے اوپر سے نیچے اتر جس تکلیف کو اونٹ برداشت نہیں کر سکتا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سہار رہے یہ حضور ہی لے سکتے تھے اور وہ جو اللہ نے فرمایا میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں اور کسی نبی کو یہ سہولت نہیں ہوئی اللہ کی سوتے قدیم جو ہے وہ تمام انبیاء میں صرف حضور نے سنی جبرائیل بھی وہ سوتے قدیم نہیں سن سکتا اس کو سہار نہیں سکتا اس کا کام کیا تھا لائن ملانا اور ہاتھ جانا وہ کے مختلف چینل تھے باضفا اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے دیکھ لیکن وہ جو خاص رابطہ تھا جب اللہ خود بات کر رہا ہوتا تھا حضور سوتے قدیم آپ اندازہ کریں کہ اس کی صرف سرسراہٹ آدھے دن جب گیارہ ہزار بول کی بجلی جا رہی ہو اور آپ اس کے پاس سے گزر رہے ہوں تو آواز آتی تاروں میں یہ سرسراہٹ یہ جب وہی سوتے قدیم میں اللہ مخاطب ہوتے تھے حضور سے تو صرف اس کی سرسراہٹ سے آسمان کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے تھے اضاف الزام کو لو بے امکالو ماض رب و امکال یہاں تک کہ جب انہیں سرت پھرتی تھی ہوش میں آتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اللہ کیا کہتا تھا تو اللہ تعالی نے حکم دیا حضور تنگی تکلیف ساری حضور نے جھیل لی ہمیں تو آسان کر کے دیا جو صورتیں آپ بڑے مزے لے لے کر پڑتے حضور پر بڑی کیفیت میں وہ نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ اب ہمیں حضور کی غلامی کرنی ہوگی اللہ کی غلامی کا مظہر حضور اللہ کیا چاہ رہا ہے نبی کے ذریعے بتا رہا ہے گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ ببد از شلقوں میں عبد اللہ ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا اللہ ان کی زبان میں بولتا ہے آواز محمد عربی کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حکم اللہ کا ہوتا ہے لازا فرمایا میں یہ تیرا رسول فکر اللہ ان کی غلامی جس نے کی اس نے اللہ کی غلامی بولے ان کو تم تو حبون اللہ عبداللہ پتہ بھی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف غلامی کے لیے پیدا کیا اللہ کے غلام بن جائے باقی ساری غلامیوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی آپ دیکھیں نا جب تک رشتہ گھر میں رہتا ہے رشتے آتے رہتے ہیں ہے نا کہ جی جس کے گھر میں ڈنگر ہو اور جس گھر میں بچی ہو وہاں گاہک اور یہاں رشتہ آتا ہی رہتا ہے آپ کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کر سکتے یہاں تک کے بعد دشمن آپ کے چڑھانے کے لیے رشتہ مانگنے آ جاتے اور آپ نہ نہیں کر سکتے اپنے گھر میں بچی ہے اور جب بچی دے دی جائے تو ختم ہو گیا نا صرف جان چھوٹی آپ جب آپ نے یہ رب کو دے دیا غلامی کا ٹھپا لگ گیا جان چھوٹ گئی ان قبضے گروپوں سے ورنہ تو ہر کوئی کرنے دوڑتا ہے خالی جگہ دیکھ کے ہر کوئی آتا ہے آپ دیکھیں نا شہر میں جہاں بھی خالی جگہ ہوتی ہے وہاں ہر کوئی پیشاب کرنے چلا جاتا ہے موٹا لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں کرنا ہے ہمارا یہ طریقہ ہے جہاں لکھا ہوتا نہیں کرنا سمجھ جاتا کہ یہاں لوگ کرتے تھے تو انہوں نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے تو ان پیشاب کرنے والوں سے جان چھڑانی ہے تو کوئی دکان بنا دو ماری موٹی سے ہی گارے سے بنا دو سیمنٹ سے نہ جان چھوٹ جائے گی تمہاری اس پر دین کی عمارت قائم کر دو یہ جو شیطان روز آ کے سین میں بنانا چاہتا نا جان چھوٹ جائے گی مسجد بنا دو اللہ کی غلامی وہ جو شاعر نے کہا مجھے محمد غالباً ماہر القادری نے کہا کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی آپ کے غلام ہونے کا مطلب یہ کہ اب تم دنیا کے تمام قبضوں سے آزاد ہو گئے ہو اصل مالک کے پاس چلے گئے ہو لہذا میں یوں رسول افقدہ تھا اللہ اللہ کی غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ذریعے حضور کو در پاس کر کے کوئی نہیں جاتا کیسے کہتے نا کہ پانی ہمیشہ پل کے نیچے سے ہی جاتا ہے وہ کتنا بھی موڑے چڑے ادھر, ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے پل کے نیچے سے گزرے گا تو آگے جائے گا حضور کو بائی پاس کر کے نہ کوئی نیک ہو سکتا ہے نہ کوئی ولی اللہ بن سکتا ہے نہ کوئی غوث بن سکتا ہے نہ ابدار بن سکتا ہے نہ خطب بن سکتا ہے کچھ بھی نہیں بن سکتا گمراہ ہو سکتا ہے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے اسی لیے آشا فرماتی ہیں جس کسی کے عمل پر میرے حجرے کی مور نہیں نا جس نے وہ کام کیا لہسا میں نہ مرے گا جس پر آشا سے دیکھا حجرے کی مور نہیں فا ہوا رد وہ مردود نبی کی سنت اس میں پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اپنے آپ کو حضور کے تباہ میں دے دیا حضور کے حوالے کر دیا کہ جیسے تو صرف کریں آپ کے اندر تو پھر آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ حضور نے کیسے کام آپ کو نظر آئے گا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکے سے شروع ہوئی نبوی زندگی حضور آپ کو کبھی شعب بنو حاشم میں قید نظر آتے ہیں کبھی تاج کی گھاٹی میں پتھر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی غزوہ عہد میں دندان مبارک سے خون جا رہی ہے ماتھا شک ہے کبھی غزوہ خندق کے اندر بالٹیاں بھر بھر کے جو ہے وہ مٹی بار نکال رہے ہیں سینے کے بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا یہ سنتے نہیں ہیں صرف مسواک کرنا سورما ڈالنا اور کھانا کھانے کے بعد سویٹ ڈش کھانا یہ سنتیں یاد ہیں وہ تلوار جو ابھی بھی سوپ کاپی میوزیم میں ترکی کے اندر رکھی ہوئی ہے حضور کی وہ سنت نہیں ہے وہ تلوار اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر تلوار کے سہارے جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے اور آپ نے فرمایا انبی الملائن میں مارکوں کا رسول اور بس تو بصعف میں تلوار کے ساتھ میں بروز کیا گیا اور جنت تلوار کے اس تلواروں کے سائے تلے وہ سنتے یاد کوئی نہیں صرف مکے والے نبی پر ایمان لائے وہ مدینے والا چبھتا زرا پہنے ہوئے سر پہ خود رکھے ہوئے نبی نہیں سجتے تمہیں وہ اچھے نہیں لگتے دین کا مکمل ہوا تھا ان تمام مرحلوں سے گزر کر فرمایا تھا آج الم الم الطلاقم دین تمہارا دین آج مکمل ہوا ہے وہ تمام مرحلے جن سے حضور گزرے ہیں وہ تمام ضروری ہیں تمہارے لیے اگر دین کی تکمیل چاہیے مکمل دین چاہیے لہذا بندہ مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کبھی اس کی دو رکعات نماز نفل اشراق ایک عمرے کے برابر ہے اور چار ہو جائیں تو حج کے برابر ہیں اور کبھی آپ نے فرمایا حضرت ابی ابھی رضی اللہ تعالی نے اس کے راوی ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک ساتھ پیرا دینا یہ نیزا لیے کھڑے تھے حضرت ابھی رضی اللہ تعالی رباب ہے نا رباب مراقو کا غالب تو وہاں سمندر نزدیک لگتا ہے رات کو شور ہوا کہ شاید دشمن نے سمندر کی طرف سے حملہ کر دیا ہے تو سارے لوگ جس کے پاس جو اسلحہ تھا وہ لے کر نکلا دفاع کے لیے تو گئے تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں کوئی کافلہ تھا ویسے دشمن کا حملہ نہیں تھا تو لوگ پلٹ کر واپس آ گئے لیکن حضرت ابھیرا رضی اللہ تعالیٰ کے کے کھڑے رہے کافی دیر کسی نے کہا کے چلیے آپ نے فرمایا میرے ان کانوں نے سنا ہے اور میرے اس دل نے یاد رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوں یعنی پیرا دینا لالت القدر میں لالت القدر میں مسجد حرام میں ہجرے عصرت کے سامنے ساری دات کھڑا رہنے سے افضر یہ ہے غلامی کبھی حکم ہے تو نیزا تان کر کھڑے رہو اس میں رب کی رضا ہے کبھی دور کا نماز, نماز نفل میں اتنا آ جائے جو جس وقت تقاضا ہے وہ تقاضا پورا کرنے میں رب کی رضا ہے اور تم غلام ہو تم معین نہیں ہو تمہارا جوب معین نہیں ہے کرنا نہ تو صرف جی نمازیں پڑا کروں گا وہ مجھ سے جتنی مرضی ہے پڑھوا لیں آپ باقی یہ دوسرا کام میں نہیں کروں گا اللہ تنفر ہو جو آصف کو نکلنا پڑے گا لہٰذا کبھی یہ اللہ اکبر وہ جو کہا کہ یا وہ افلاق میں تکبیر ہو اللہ یا خاک کی آغوش میں تسبیح ہو منا جات یہ بھی اللہ اکبر مسجد میں بیٹھ کے بھی ہے اور اللہ اکبر وہ کشمیر کے پہاڑوں میں بھی ہے زور کس پر؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں چکر تو ایک ہی فضا میں لگاتے ہیں نا وہی ہبا استعمال کر رہا ہے شاہین بھی اور کرگس بھی لدھ لیکن اس کی نظر مردے پر ہے اور اس کی نظر موونگ ٹارگٹ پر مردہ کبھی نہیں کھاتا بھوکا مر جائے گا شاہی لیکن کبھی بھی مرا ہوا جانور نہیں کھاتا وہ دوڑتے ہوئے کو پکڑتا ہے اپنا کھاتا باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک سگا میں یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اور ان برفیلی چٹانوں پر وہ شخص بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی فجر کی نماز پڑھ جو وضو کرتا تو اس کی داڑھی میں پانی بھی جم جاتا ہے برف بن جاتا ہے اور اس کی داڑھی اس طرح لگتی ہے جیسے لوگوں سے ہوتی ہیں اس کی بھی دو رکھتا ہے اس کی بھی دو رکت ہے کوئی فرق ہے کہ نہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن مولا کی اذا اور ہے مجاہد کی ازاں اور کی اللہ اکبر میں بڑا زور ہے تھرا جاتا ہے ڈرتا ہے تو جو اب ہے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں میں کیا ملتا ہوں؟ جو تک تھا وہ پورا کیا ہے حضور تلوار بھی پکڑی ہے تیر بھی چلائے بلکہ تیر دیے بھی ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے تیر دیے مارنے کے لیے زاویہ بھی بتا کے اس زاویہ پہ تھنکو پھر خود بھی تلوار چلائی ہے اور اس طرح چلائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ جب لڑتے ہوئے ہم لوگ تھک جاتے تھے ہاتھ سن ہو جاتے تھے تو سستانے کے لیے ہم حضور کے پیچھے تشریف لے آتے تھے اور تھوڑی دیر دم لے کر پھر ہم نکلتے تھے۔ جو تلوار چلائی ہے حضور نے دو بھاری وضول فتار دو بھاری تلوار آ حضور صلی اللہ نے کوئی بیٹھ کر تسبیح نہیں چلائی ہے ہاں باقاعدہ جرنل اب دیکھیں اربوں کی تاریخ میں جب آپ نے غزوہ بدر کے اندر آحت کا کوڈ مقرر کیا اربوں کی پوری تاریخ کے میں ڈھائی ہزار سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے کوڈ مقرر کیا سیکرٹ کوڈ اس لیے کہ ادھر بھی وہی کلورے تھے ادھر بھی وہی کلورے تھے ایک ہی قبیلے کا لباس تھا نا ایک ہی جیسی پگڑیاں تھی کوئی یونیفارم تو کو تھی نہیں کہ جن جی کی اور رنگ کی تھی ان کی اور رنگ کی تھی لہذا ایسا کہ بھگدڑ کے اندر کہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا نہ شروع کر دے مسلمان آج نے فرمایا کہ مسلمان آہد ان نہد پکارتے رہے یہ کوٹ تھا اور آپ دیکھیں جب حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا واقعہ آپ نے سنا نا جب ان کے سینے پہ پتھر رکھ کے لٹا کے مکے کے اندر اور سینے پہ بھاری چٹان رکھ کے اوپر کھڑے ہو کر رسبا یہ کہا کرتا تھا کہ بون کہ ہمارے علاج جو ہیں وہ بہتر ہے محمد کے علاج سے تو اب چونکہ چھاتی پہ بوجھ ہے پتھر بھی ہے اور اس کے اوپر آدمی کڑا ہے تو اتنی سانس تو بچتی نہیں تھی جو پورا کرے لیکن وہ نیچے سے جب تک ہوش میں رہتے تھے کہتے تھے احدناحد احد حضور نے ان کا وہ احد ا نہد کوڈ مقرر کیا بدر کے اندر اور جب یہ چہرے اتما کی گردن کاٹنے کے لیے حضرت بلال تو وہ احد ناہد وہ جو کبھی چیرے پاؤں کے نیچے سے آواز آتی تھی آپ اس چھاتی کے تو کوٹ حضور نے مقرر کیا خود لڑتے تھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ جو آدمی مولوی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو فزیکل پریکٹس اور فزیکل جو ٹریننگ ہے وہ لیتے ہوئے اسے ڈرنا چاہیے یا یہ تقوی کے خلاف ہے وہ بھی حضور کی سنت ہے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جو تقاضا تھا وہ پورا کیا کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں خالی نظر آتی میں تلوار چلانے میں تیر چلانے میں نیزابی میں آپ نے فرمایا تمہارا نیزوں سے کھیلنا مجھے تمہارے نفل پڑنے سے زیادہ عزیز ہو تو یہ ساری چیزیں اس ایک آیت کا مسداق ہے وما خلق ترجن وال ہم غلام ہیں آکا ہم سے جو مطالبہ کرے وہ کر سکتا ہے ہمیں پورا معین جاب نہیں نا جس حال میں وہ رکھے جس حال میں جو تقاضا کرے یہی حج کا بھی درس ہے یہی روزے کا بھی سبق ہے یہی نماز کا بھی سبق ہے ان میں جو آپ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ اگر نماز میں رکوع کی بجائے آپ نے سجدہ کر دیا تو نماز نہیں ہوئی حالانکہ سجدہ افضل ہے نا آپ کے ایک رکوع چھوڑ دو تین سجدے کر لو نماز ہو جائے گی جو چیز جس جگہ ہے جس چیز کا مطالبہ اس میں رب کی رضا ہے اچھا درود شریف ہے اتاہیات میں آپ پڑھتے ہیں آپ کے آم میں پڑھنے نماز ختم ہو جائے گی نماز فاصل ہو جائے گی کیوں میں جو چیز جس جگہ ہے جس چیز کا تقاضا جس جگہ ہے اس جگہ کرنا نے کی یعنی ایک تو ہے حکم کے یہ کرو ایک جگہ بھی معینہ فلان جگہ یہ کرو فاتحہ جو ہے وہ قیام میں یا رقو میں نہیں ہے اسی طرح آتا یاد بیٹھ کر ہے سجدے میں نہیں درود تشد کے بعد ہے پہلے نہیں یہ کیا سبق ہے نماز کا کہ جو تقاضا تم سے جہاں کیا گیا ہے وہ جگہ بھی فرض ہے اور وہ حکم بھی فرض ہے سورہ فاتحہ پڑھنا صرف واجب نہیں اگر صرف سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہوتا تو آپ اپنا میں بھی پڑھ دیتے تو آپ کی نماز ہو جاتی سورہ فاتحہ بھی واجب ہے اس کی جگہ بھی واجب ہے کہ قیام میں پڑھنا تو اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کی جگہ بھی معین ہے وقت بھی معین ہے صرف وہ حکم معین نہیں اور ہمیں ہر وقت اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے واخر دعوانا الحمد لله